الصلاة والسلام ع رسول اللہ حبیب اللہ علی نبی قیا نور اللہ جم الجوام حدیث نمبر ستائیس ہزار چھ سو چھیاسی ٹو سیون سکس ایٹ سکس شہن شاہ مدینہ قرار قلب وسینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عافیت نشان اے لوگوں بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا سبحان اللہ قیامت کے روز نہ سورج نہ چاند نہ تارے ہوں گے اور نہ ٹارچ نہ بیٹری کچھ بھی نہیں ہوگئے درود پڑا ہوگا نا انشاءاللہ روشنی ملے گی حضرت کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ جن کی شاعری کو اعلی حضرت پسند فرماتے تھے وہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں حشر کی میں نور ہے شمع پر مت کی جو سیاہی ہوگی اندھیرا ہوگا اس میں نور ہوگا درود شمع پور زیا وہ شمع جو روشنی پھیلا دے وہ کیا ہوگی درود اور مزید فرماتے ہیں چھوڑیو مت درود کو کافی راہ جنت کا رہنما ہے درود پاک جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے اللہ نصیب فرمائے یہ رسالہ بڑا پیارا ہے جوانی کیسے گزارے اب ہو سکتا ہے کوئی جواب دے ہے موبائل میرے پاس مجھے پتا ہے کیسے گزارنی میرے پاس فلاں فلاں آوارا دوستوں کے نمبر ہیں مجھے پتا ہے کیسے گزارنی وہ فلاں نیٹ کیفے میں مجھے پتا فلاں گراؤنڈ اور اسٹیڈیم میں میرے رابطے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ وہاں گھومتا پھر تو مجھے پتا جوانی کیسے گزارنی ہے ارے بھائی اس میں لکھا ہوا ہے آدی سے کے ساتھ بزرگوں کے ارشادات کے ساتھ کے جوانی کیسے گزارے اور اس رسالے کو ایک تو جوانی وہ گزرے گی جس میں اللہ رسول کی ناراضی ہے کیسے جوانی گزارے کہ اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے کون کا سکون مل جائے دنیا آخرت میں راحت مل جائے چین مل جائے یہ پڑھے رسالہ پتہ چلے بوڑھے بھی پڑھیں اور امیر علیہ سنت نے اس رسالے کو پڑھنے کی ترغیب دلائی اور دعا بھی دی کیا دعا دی ہے یا الہی جو بچہ یا جوان رسالہ جوانی کیسے گزارے اٹھائیس دس سترہ تک پڑھ لے اس کی زندگی تیری رضا کے مطابق گزرے اور جو بزرگ پڑھے اس کی جوانی کی خطائیں معاف فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ مزہ آ جائے گا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس یعنی آپ کو ضرور مزہ آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ وجل سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی الا علی ہی و صحبی ہی و بارک وسلم وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو ایمان والے ہیں اور بہت خوش نصیب ہیں جو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں بڑے سعادت مند ہیں جن سے اللہ راضی ہے ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی خوش نصیبی پر تو خوش نصیبی بھی ناز کرے گی جنہیں جنت میں رب کا دیدار ہوگا سبحان اللہ پارا انتیس سور قیاما کی آج نمبر 22 تیئیس میں نشاد ہوتا ہے کچھ دن دن اس وجو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے پچھلے ایک سلسلے میں میں نے یہ آئت پڑی تو آئٹ نمبر تیئیس میں الہ پڑھنا رہ گیا تھا تو ایک اسلام میں نے توجہ دلائی اللہ ان کو جزائے خیر دے دو جہاں کی برکتیں عطا فرمائے تو جنت اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا مقام اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلایا ہے جی ہاں قرآن پڑھیں تو پتا چلے نا اشاد ہوتا ہے سورہ یونس سے بارہ نمبر گیارہ ہیں آئت نمبر پچیس ویلوست اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا یا اللہ ہمیں اپنے سلامتی کے گھر جنت عطا فرما دے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اللہ عمنی اص القل جنت الفرداؤ سا بھی غیر ہیں صاحب گدا بھی منتظر ہے میں کون خیر لائے سخی کے گھر دیا پت کا خدا دن خیر لائے سخی کے گھر دیا پت کا کا لائے سفی کے گھر دیا فا کا حضرت غلام نے مصطفی کو فرما رہے ہیں عاشقہ نے مصطفیٰ کو فرما رہے ہیں سفید مادم موٹے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں اے ایک گناہ گارو یہ جہنم خالی ہو جائے گا اور جو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جہنمیوں کو یہ ٹوٹ جائیں گی کس طرح سفید ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں گنا چلو مالا نہیں در کھولا ہے جنت کا گناہ اللہ جنت, اللہ جنت اللہ کا اللہ حضرت کی شاعری کا کیا کہنا رضا چل رہا ہے یہ ہدا کہ بخش شریف پڑھے نا سبحان اللہ بخشش کے باغات کیا بات ہے تو مزہ آ جائے عشق رسول حاصل ہو جائے اور جو عاشق رسول ہے اس کا عشق رسول ترقی کرے گا انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کے گھر کی طرف اپنے بندوں کو بلایا جنت کی دعوت دی سبحان اللہ کون سی جنت جس میں کوئی تکلیف نہیں سلامتی ہی سلامتی ہے تو اس آیت میں جو دار السلام کا ذکر ہوا اس سے مراد جنت ہے اللہ کی رحمت دیکھیں اس کا کرم دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی بدنسی میں وہ جو کفر کر کے جنت سے محروم ہو رہا ہے شرک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت جس میں نعمتیں نعمتیں اس سے محروم ہو رہا ہے اور جہنم کی تیاری کر رہا ہے ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے جنت سے محروم ہو تو اللہ تعالی جنت کی دعوت دے رہا ہے اور یہ دعوت کس کے ذریعے سے ہے اس کے حبیب کے ذریعے سے سبحان اللہ کیونکہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں گے داخل جنت فرمائیں گے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں حدیث نمبر 7281 ہزار دو جنت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ فرشتے حاضر ہوئے آپ آرام فرماتے ان میں سے بعض نے کہا آپ تو سوئے ہی ہوں میں باز نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے باز کہنے لگے ان کی کوئی مثال بیان کرو تو انہوں نے کہا ان کی مثال یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی مثال اس شخص کی طرح جس نے ایک مکان بنایا اس نے مکان بنایا اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کیں ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے جس نے اس مکان والے کی اطاعت کی فرما برداری کی اس کا حکم مانا اس کو فالو کیا وہ اس مکان میں داخل ہوا اور ان نعمتوں کو کھایا پیا اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہیں کی اس کی بات نہیں مانی نہ وہ مکان میں داخل ہو سکا نہ کچھ کھا سکا پھر وہ کہنے لگے یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آئے تو کہا مکان سے مراد ہے جنت بلانے والے محمد مستفی صلی اللہ تعالی علی والی وسلم جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی جس نے ان کی بات مانی گویا اس نے اللہ کی بات مانی اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ از وجل کی نافرمانی کی تو اللہ تعالی نے جنت بنائی طرح طرح کی نعمتیں مہیا فرمائی اور اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا وہ لوگوں کو بلائیں اور جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اس مکان میں داخل ہوگا جنت میں داخل ہوگا نعمتیں کھائے گا موج کرے گا اور جو نہیں مانے گا نہ اس مکان میں جائے گا اور نہ ہی نعمتوں سے متمد ہو سکے گا گدا منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا ملتظ ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے سیلا سخی کے گھر دھڑیا کا خدا دن خیر سے سیلا سخی کے گھر دھڑیا کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کی رغبت دی اس میں رغبت رکھو اور جس چیز سے یعنی اپنے عذاب جھڑک اور جہنم سے ڈرائے اس سے بچو ڈرو اگر جنت کا ایک قطرہ تمہارے ساتھ دنیا میں ہو جس میں اب تم موجود ہو تو وہ تمہارے لیے اسے اچھا کر دے اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں آ جائے تو دنیا کو خراب کر دے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا انداز کیا ہے امیر سنت کی تربیت سے کہ یہاں نیکیوں کی رغبت دلائی جاتی ہے اور گناہوں سے ڈرایا جاتا ہے کیونکہ نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے اور گناہ جو ہیں یہ جہنم کی طرف لے کر جاتے اگر ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں مدنی قافلوں کے ذریعے سے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں مدرسۃ المدینہ میں اپنے مدنی منوں کو داخلہ کروائیں جو میں بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا پھر آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو ماشاء اللہ آپ بھی آئیں مدرسۃ المدینہ بالغان جو دعوت اسلامی کے ہیں پاکستان میں 75,000 75,000 الحمدللہ فائیو اسلامی بھائی پڑھتے ہیں فیس نہیں لیتے ان سے اسلامی بہنیں الگ ہیں اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں اور الحمدللہ ابھی بریڈ فورٹ یو کے اندر جو جامعت المدینہ کی دستار بندی ہوئی جو وہاں کے مدنی علماء یو کے بورن وہاں پیدا ہونے والے جو درس نظامی سے فارغ ہوئے اس میں ایک تہتر سالہ بزرگ بھی تو ہم کہیں جی بیٹے کو عالم بنانا تو آپ کیا بنیں گے بھائی آپ بھی عالم بنیں نا کہ عمر کی قید تھوڑی اور اللہ کی شان دیکھیے مدنی ماحول کے بہاریں دیکھیے یہ جو ابھی مدنی بنے یہ مدنی ماحول سے پہلے تو مسلمان بھی نہیں تھے الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے انہیں اسلام بھی ملا اور مدنی ماحول بھی ملا الحمد للہ جامعات المدینہ میں داخلہ بھی ملا اور درس نظامی کی سعادت بھی ملی اور یہ مدنی ہو گئے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے نیک ہوں گے اس میں ترغیب ہوگی گناہوں کی ترحیب ہوگی گناوں سے ڈرایا جائے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل ہم جنت کی طرف پیش قدمی کریں گے جنت کی تیاری کریں گے اور جہنم سے بچنے کی سعادت ملے گی انشاءاللہ جنت کی طلب کرتے رہنا چاہیے جنت کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے جنت وہ مقام ہے جہاں رب کی رضا ہے جنت وہ مقام ہے جہاں رب توارا کا واطلہ کا دیدار ہوگا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل ٹھکانہ کیا ہے مستقل جگہ کیا ہے جنت تو جنت میں جائے گا وہ اللہ کا دیدار کرے گا اللہ کے پیاروں کا دیدار کرے گا انبیاء کرام بھی جنت میں مستقل رہیں گے اور ہمیں جنت کی تما ہونی چاہیے حرف ہونی چاہیے تمنا ہونی چاہیے آرزو ہونی چاہیے ساتھ میں تیاری بھی ہونی چاہیے اعمال بھی ایسے کرنے چاہیے جو جنت میں لے جانے والے ہیں سورہ سوریا عمران کی آئٹ نمبر 133 میں ارشاد ہوتا ہے وہ ساری میروی کم وجن میروک وجن تم ع ترجمہ کنز المان اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھے وہ جنتی اعمال کی طرف رغبت کریں نیکیوں کی طرف رغبت کریں رب کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف رغبت کریں کاش اس کی معلومات بھی ہو اور عمل بھی ہو اللہ کرے جنت کی دعا کرنا سنت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے جنت کی دعا کی انبیاء کے نے دعا کی بزرگ عل دین نے جنت کی طلب کی دعائیں کی کس لیے کہ وہ رب کا دیدار ہوگا رب کی ملاقات ہوگی اور حضرت ابراہیم علیہ سلاط والسلام تو خلیل اللہ ہیں اللہ کے خلیل ہیں تو ان سے بڑھ کر رب کا رب کی رضا کا طالب کون ہو سکتا ہے آپ نے دنیا کی سعادتیں حاصل کیں تو اخروی سعادت کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگی مانگتی وجا مرفات مرفاتی جنتم سورج شعرا آج یہ پارا نمبر انیس ہے ترجمہ کنزلیمان مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں یعنی یارب مجھے ان لوگوں میں کر دے جنہیں تو اپنے فضل و کرم سے چین کے باغوں نعمت کی جنت کا وارث بنائے گا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ دعا مانگے گا وجالم ورفتی جنت انعیم اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں مکانات اور محلات بنا دے گا اللہم انی جنت الفردی غیر حساب وج الم ورفتی جنت انعیم گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر دی زیافت کا خدا ضیافت کا تو اللہ تعالی سے جنت کی دعا کرنی چاہیے اور یہ تو قرآن دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وجا نیم وارا فتح جنتم اس کو یاد کر لیں پارا انیس سورہ ریش و کی آیت نمبر پچاسی میں آئیے اس کو یاد کر لیں اور جب بھی نماز پڑھیں اس کے بعد دعا کرتے رہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنت کو اپنی پوری کوشش سے طلب کرو جہنم سے اپنی پوری کوشش سے دور بھاگو جنت کا طالب اور جہنم سے بھاگنے والا سوتا نہیں سن لو آخرت آج مشقتوں سے گھری ہوئی ہے اور بلا شبہ دنیا لذات اور شہوات کے احاطے میں جنت کے راستے میں مصیبتیں تکلیفیں اور جو نفسانی خواہشات ہیں بری خواہشات ہیں اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی خواہشات جو ہیں یہ دوزخ میں پہنچنے کا سبب بن سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے صحابہ کرام اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرتے تھے سنیے مسند احمد حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تراسی ایک ہزار چار سو تراسی ون فور ایٹ تھری آپ نے حضرت سعد بن نبی وکاس رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا سکھائی اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس قول یا عمل کا جو جنت کے قریب کر دے اور تج سے جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں اور اس قول یا عمل سے جو جہنم کے قریب کر دے دیکھیں کیسی تربیت ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا پائلٹ بنے گا کھلاڑی بنے گا اور تربیت بھی اسی طرح کی ہے شیڈول بھی ایسا ہی ہے پڑھائی بھی ایسا ہی ہے رہن سہن بھی ایسا ہی ہے اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے کو کیا تعلیم کر رہے ہیں کہ یہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تصے سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ان باتوں کا سوال کرتا ہوں جو جنت کی طرف لے کے جانے والے اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کی طرف لے جانے والے اور یہ دعا سکھائی کہ یا اللہ تجربے میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں تیری پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس بات سے ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے امان عطا فرمائے اور بلا حساب داخل جنت فرمائے آمین بچا النبی نبی امین صلی اللہ تعالیٰ